ان شاء اللہ ہم سورت میں سے کچھ آیات مبارکہ آیات کریمات پڑھیں گے انشاءاللہ شاء پانچ نمبر آیت سے آگے چلیں گے کم آ اخراج کا ربو کرفال الحمد لله والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تما اخرجت وقبك من ديتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَابِنُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُشَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْزُرُونَ سُورَةُ الْأَنفَالِ هَيَ اللَّه رَبِّ الْإِزَّقِ اسلام میں سب سے پہلے لڑے جانے والا مار کا بیان فرما رہا ہے تاریخ اسلام ہمارے لیے ثابت کرنے کا باعث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پر اپنا یہ احسان گنواتا ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر پہلے انبیاء کے قصے وہی کیے جن سب بھی تبھی وہ عادت تاکہ تیرے دل کو اس سے ہم مضبوط کر رہے تو جب اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلوں کی سیرت صالحین کی انبیاء اور اصول کی ثابت قدمی کا اور دل جمعی کا باعث ہے تو میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں اس سے کہیں بڑھ سکتا ہمیں اس کی ضرورت ہے اس وقت سے تاریخ اسلام کا مطالعہ ہم پر فرض ہے اور قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ تقریباً تیسرا حصہ تاریخ المسلمین حصے بھرا پڑا تو یہ بھی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جس دن کو اللہ کہتا ہے کہ یوم الفرقان یہ فرق کر دینے والا دن تھا جس نے حق و باطل کے اندر ایک ایسا فرق کیا کہ لوگوں کے شبہات دور ہو گئے اہل حق اہل حق کی شکل میں سامنے آئے اور اہل باطل کا بطلان کھل کر لوگوں پر آشکارا ہو گیا یہ وہ عظیم دن تھا کہ اللہ اپنی کتاب کو فرقان کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا جو کہ فرقان ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اور اس دن کو اللہ فرقان کہتا ہے تو یہ دن کس قدر عظمت والا دن ہے اور کس قدر شاندار یہ مارکا ہے اور زوردار ہے تو اس کا مطالعہ جتنی دفعہ بھی کیا جائے ہر دفعہ اہل ایمان پر الباق پر نقاط کھلتے ہیں اور ان کے لیے ان کی آج کی بلاؤں مصیبتوں اور دکھوں کے اندر راستے نمایاں ہوتے ہیں اور ان کو آج کے حالات میں خوشخبریاں نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما اخرجک کا من کا ممبئی جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے اور یہ سچائی پر مبنی تھا یہ حکم آپ کا نکلنا یہ حق اور سچ بات تھی جو کہ پوری ہونے والی تھی کمال کاف جو تشویش کے لیے آیا ہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے سب نے جو باتیں کی جو کچھ اس کی تفسیر کی اس میں سب سے راجح یہی ہے کہ اللہ نے جس طرح پہلے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالی کی بخشی کے تحت اتباع کو ہی ہمیشہ نجات کا ذریعہ ثابت کیا آج بھی اسی طرح ہوا جیسے انفال میں تم نے اختلاف کیا تو اللہ تعالی نے پھر اپنا حکم نازل فرماتے ہوئے تمہارے اندر فیصلہ کیا اسی طرح یہ بدر کا مارکا بھی ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے فیصلہ کن امور کو سب پر واضح کر دیا وہ ان فریق کا مینل منی اور مومنوں کا ایک فریق ایک جماعت اس دن اس قتال سے کراہت محسوس کر رہی تھی یعنی اس قتال کو چاہتی نہیں تھی یہ دل کے معاملات اللہ بیان کرنے پر قادر ہے مگر اہل ایمان نے زبان سے یا اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اظہار نہیں کیا مگر اللہ جو دلوں کا جاننے والا ہے اس نے کہا ایک جماعت ایسی بھی تھی تم نے جو یہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو اس لشکر کے ساتھ جو کہ ابو صوفیان تجارت کے مال کے ساتھ لگا ہوا لیے چلا آ رہا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر اسی لشکر کے لیے نکلے تھے جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے واضح ہو جاتا ہے وہ لشکر نہیں بلکہ قافلہ لشکر میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا لشکر تو کفار کا بعد میں ابو سفیان کے بلانے پر آیا دلون کفل ہاک ماتا بھائی حق کے واضح ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اس اظہار کے بعد کہ ہمیں تو کفار کے لشکر سے مٹ بھھیڑ کرنا ہے اس کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑتے تھے یعنی آپ سے اختلاف کرتے تھے جھگڑے سے مراد معذ اللہ کسی قسم کی بیعت بھی مراد نہیں یعنی کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہی قافلہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بن جائے کیونکہ اللہ نے کہا تھا دو میں سے ایک تمہیں ملے گا تو یہ چاہ رہے تھے انسان ہمیشہ آسانی چاہتا ہے کہ ابو سفیان کا تجارت کے سامان سے لدا ہوا قافلہ ہمیں مل جائے اور ہم بغیر جنگ کے ان سے سامان چھین لیں اور یہ بالکل شریعت میں جائز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ بنفس نفیس آج خود نکلے یہ کام ہوتا رہا اس لیے کہ کفار کے ساتھ کھلی جنگ تھی یہ کوئی چوری کے ساتھ کسی کا سامان لینا نہیں تھا اب یہ دونوں گروہ اہل اسلام اور اہل شرک آپس میں کھل کر دشمن ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں باہر ہر ہو رہی تھیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے بعض لوگ ان سے غلط فہمی اخذ کرتے ہوئے چوری سے کوئی مال جو ہے کسی کا چورا لینا اور اس کو کھا لینا اور ظاہر نہ کرنا اس کو بھی جہاد میں شامل کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں فرمایا کان نہ مایو سا الل ماؤ ان کی حالت ایسے ہو رہی تھی بعض کہ جیسے وہ موت کی طرف ہانک کے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں موت کو اپنی آنکھوں سے اس طرح کی ان کے اندر جو ہے وسواس کی وجہ سے کراہت پیدا ہو چکی تھی فتع جب اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو جو طائفے ہیں ایک وہی جو آ رہے ہیں سامان تجارت کے ساتھ اور ایک اس نے زمزام ایک شخص کو بھیج دیا تھا ابو سفیان نے مکہ والوں کو اطلاع دی تھی کیونکہ اس نے جاسوسی کے ساتھ معلوم کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قاصلے کو تحس کرنے کے لیے یعنی لوٹنے کے لیے اس کا سامان آ رہے ہے تو اس وقت اس نے اطلاع دی کہ ان کے مقابلے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے آؤ تو فوراً کفار نے تمام ہم والے تجارت کو بھی آئندہ بھی خرچ کرنے کے لیے نبی علیہ اللاط اسلام کی مخالفت میں وعدہ کیا اور ایک لشکر جرار لے کر لوگوں کو جمع کر کے تقریباً اس کی تعداد نو سو سے ایک ہزار تک تھی پوری طرح لیس ہو کر مقابلے کے لیے آ گئے تو اللہ نے کہا دونوں میں سے ایک اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو دے گا یعنی ایک پر آپ فتح یاب ہو گئے انقوم کے وہ تمہیں مل جائے گا اب تم چاہتے تھے ان غیر ذات شوقت ثقور القوم کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے ابو سفیان کا قافلہ ویل یو ریز اور اللہ چاہتا تھا <الْحَقْفَة> کہ حق کو حق اور سچ کر کے دکھلا دے انیس سو تریسٹھ ایل ایکس جے انیس سو تریسٹھ نمبر کی گاڑی اگر کسی دوست کی ہے تو دکان کے سامنے سے ہٹا دے ایل ایکس جے تریسٹھ نمبر گاڑی ہم میں سے کسی کی ہے جو یہاں درد میں موجود ہے تو یہ گاڑی دکان کے سامنے سے ہٹائیں کیونکہ اخلاق کے ساتھ ہی دین پھیلتا ہے اور اگر ہم میں سے کسی نے یہ غلطی کی ہے تو ان سے معذرت بھی کریں اور گاڑی بھی ہٹا دیں اور صحیح طرح سے پارک کر کے آئیں جگہ تو ان کا خیریت اختن جگہ اور اللہ یہ چاہتا تھا ایوہِ کل حق کہ حق نکھر کر حق ثابت ہو جائے کلیمات ہی اللہ کی کلیمات کے ساتھ یعنی اللہ کا یہ حکم ہو چکا ہے اللہ کا حکم پورا ہو جائے وہ کام اور کافروں کی جڑ کٹ جائے جبکہ اللہ کے رسول علیہ سلاق والسلام اسلام اس بڑے مقابلے کے لیے نہ نکلے تھے لشکر اسلام کی تعداد تین سو تیرہ کے قریب تھی صرف دو گھوڑے اور سات اونٹ تھے اور بس باقی تلواریں تھیں اور کوئی ایسا سامان نہ تھا جو لڑائی کے لیے مناسب ہو لیو ہک حق کا وی ہل مجریمون تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل کھل کر غلط ثابت ہو جائے وال جائے و لو کری ہل مجریمون مجرمین کو یہ کتنا بھی برا معلوم ہو رب جلال والاکرام یہ کر کر رہنے والا تھا اور اس نے کر دیا جو وہ چاہے کبھی ہو سکتا ہے وہ نہ ہو اور جو وہ نہ چاہے وہ کوئی کر سکے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا از تصوی سون جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اللہ رب العزت سے تم جو ہے بل بلا کر مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کے لیے آ فس تجا اس نے تمہیں جواب دیا تمہاری دعاؤں کام بال فم من المل اکتی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ کروں گا جو ایک کے پیچھے دوسرا آئے گا فرشتوں کی کتار در کتار لگ جائے گی اور ایک کے پیچھے دوسرا آئے گا تمہاری مدد کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو سب سے بڑھ کر کام کر رہے تھے وہ کیا تھا پوری تیاری کے بعد لوگوں کو تیار کرنے کے بعد جس وقت معلوم ہو گیا کہ اب ابو سفیان کی اطلاع پر قریش کا قافلہ اور قریش کے بڑے بڑے سردار اتبا شیبہ وزیر یہ سب آج میدان میں اتر چکے ہیں اور پورے لاو لشکر کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قافلے کے ساتھ کون ہے جو مارکا کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام مارکا کے لیے لے کر نہیں نکلے تھے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ یعنی نے یعنی مہاجرین نے اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مقداد نے کہا ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہے کہ فضب انت اور ابو کا فقاتی جیسے موسا علیہ السلط اسلام کو اس کی قوم نے کہا جا منسا تو اور تیرا رب جا کر قتال کرو ہم یہاں پر بیٹھے ہم تو کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاؤ آپ کا رب جائے اور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ارکان کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا لوگوں مجھے مشورہ دو تو اب انصار میں سے سات بن معاذ اور بعض میں کا سات بن عبادہ دونوں پھر مختلف روایات میں ذکر آتا ہے تو سات بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم شاید آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے کیونکہ انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر وہ دکھ تکلیف اور آفت جس سے وہ اپنے بچوں اور اپنے مال سے بچاؤ کرتے ہیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بھی بچاؤ کریں گے خاص کر اللہ کے نبی کا نام دیا ساتھی اس میں شامل ہو گئے تو آج یہ مار کا مدینہ سے باہر لڑا جا رہا تھا اس لیے اعادہ کی ضرورت تھی اس ایک معاہدہ اور اس ایک اقرار کے اعادہ کی ضرورت تھی تو انصار میں سے انصار کے سردار صاحب بن معاذ نے کہا ہے اے اللہ کے رسول علیہ سلا تو سلام آپ ہمیں حکم دیں اگر آپ اس باہر میں بھی کود جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کودنے والی اللہ کے رسول آپ کبھی ہمیں ہم میں سے ایک شخص کو اپنا ساتھ چھوڑنے والا نہ پائیں گے اے اللہ کے رسول جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے ساتھ تم اٹھا اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ صلاط وسلام جو کام کرتے رہے ساری رات وہ کیا تھا اللہ کے رسول نے ایک خیمہ لگایا اور اس میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے اور التجا اور اللہ تعالیٰ سے زاری کا یہ حال تھا کہ ایک تہبت باندھے ہوئے تھے اور ایک چادر کندو بھر کی چادر سرک گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں سے ابو بکر نے اسے اٹھایا اور اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اے اللہ ان شیپ اگر تو چاہتا لم ابدھ اللہ اپنے وادت پورے کر اللہ تو چاہتا کہ تری عبادت نہ کی جائے بس یہاں تک پہنچے تھے تو حسبک کہا بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ہاتھ پکڑ لیا کہا بس اللہ کے رسول صلی اللہ رسول تبھی اللہ کے رسول پھرے ابو بکر کی طرف اور کہا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چبراہ آ گئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت پڑی سی زم الم سم الم لو د لشکر حضیمت یافتہ ہوں گے اور پیٹ دے کر بھاگیں گے اور چہرامو بر خوشی سے دمک رہا تھا یہ بدر کا مارکا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علیہ عمران نے بھی ہمیں یاد دلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور اے اللہ کے نبی ملک نصرکم اللہ بد اللہ نے تمہیں بدر کے دن بھی نصرت اور کامیابی اور فتح دی تھی وہ تم عزلہ اور تم تھے انتہائی کمزور تھے تمہارے پاس لڑائی کی کوئی طاقت نہ تھی فتح اللہ تو اللہ سے ڈرو حق یہی ہے اللہ ہی فتح دینے والا ہے اللہ ہی شکست دینے والا ہے یاد ہے آپ کو عمرہ میں اور حج میں جو دعا ہم کرتے ہیں صفا اور مروا پر اس میں یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تعریف کے بعد جس نے اپنے بندے کی مدد کی وہ ادہ انجاز وہ اور اپنا وعدہ پورا کیا وہ ہاضم الحدا اور اکیلے نے لشکروں کو شکست دے دی فتق اللہ اللہ سے ڈرو لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اس تقولین ایک سو تیئیس ایک سو چوبیس اور پچیس نمبر آیا تھا جب تم مومنین سے کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام ان کے دل بڑھانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ان مشرقین کے مقابلے میں تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کی کرے جو کہ اللہ کے حکم سے نازل کیے جائیں بلا ہاں ان تف اگر تم صبر سے کام لو جمے رہو شریعت پر آہو فا کرو تکلیفوں پر وہ تب اور تمہارا دل جو ہے وہ تقوی سے بھرا ہوا ہوا اور, کفار اسی غیض و غضب اور اسی سفر میں تم پر ٹوٹ کر پڑے ہاغا رب کم بک آتی مور محب تو تمہارا رب جلال بل اکرام پانچ ہزار فرشتوں سے جو نشان زدہ ہو گے تمہاری مدد کرے گا اصراب رضوان اللہ علی مجمعین کہتے ہیں کہ فرشتوں کے اس دن گھوڑوں کے ماتھوں پر بھی نشان تھے اور فرشتوں کے بھی خاص نشان کے طور پر ایک سوف کا لباس تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا بعض نے کہا سرخ نشانات تھے ان کے ساتھ اور ان کے امائم سفید تھے سفید پگڑیاں تھی فرشتوں کی بہرحال جو بھی ان خوش قسمتوں نے دیکھا جنہوں نے جو کچھ دیکھا سو دیکھا وہ ایمان کی وجہ سے تو اللہ نے ایک لشکر کا وعدہ کیا تھا سکون القم اور اللہ نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کا بطلان کھل کر سامنے آ گیا جا بشرا وی کلو بکم اے ایمان والو یہ فرشتوں کے نزول کے وعدے اور فرشتوں کا نزول اللہ نے صرف تمہارے لیے سے بشارت بنایا تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو کیونکہ ہم بشر ہیں کمزوریاں ہیں بشری ہم میں ورنہ جو اصل مدرد ہے وہ من نسرو اللہ مین وہ تو صرف اللہ کی طرف سے اللہ اکیلا ہی کافی ہے بلاؤ شاہ اللہ سارا من اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں تو ان پر بغیر لڑائی کے کامیاب کر دیتا لیکن اللہ نے امتحان لینا چاہا ہمیں درجات ملے شہادت کے ساتھ صبر کے ساتھ اور ان کو جہنم رفید کیا جائے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے دشمنوں کے ساتھ ان اللہ عزیز حکیم اللہ زبردست ہے غالب ہے حکمت والا یہ اس کی حکمت کا تقاض ہے کہ اہل ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کے بعد دشمن کے ساتھ ان کی چکر میں اللہ کمزوروں کو کامیاب کرتا ہے امن تم من جب تمہیں اونگ تاری ہو گئی یہ اللہ کی طرف سے امانہ تھا اللہ کی طرف سے یہ ایک نشانی ہے فخر کی اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے ایمان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں تلوار کو پکڑتا تلوار میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی تھوڑیاں ان کے سینوں پر تھی اور دل نہیں سوتا ہے اس نیند میں بلکہ اس نیند میں صرف آنکھوں کے اندر آدمی کچھ نیند سی محسوس کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے ابن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہما کہ نماز کے اندر نیند جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اور کتال کے اندر جہاد کے اندر جو اونگ اور نیند ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے ہر شخص اس وقت ایک عجیب اطمینان کی کیفیت سے اپنے اوپر اونگ کو سوار سمجھ رہا تھا اور سب کو اونگ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اونگ نے کے اللہ سے زاری میں مشغول تھے یہاں تک کہ آخر کار انہیں بھی اونگ لاحق ہوئی اور پھر انہوں نے یہ آئے پڑی اور کچھ خوشخبری سنائی پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر مہربانی کی بلو آمس سما اما آسمان سے پانی نازل ہوا بارش ہوئی وعیو ذہیبہ عن کم رض شیطان تاکہ اللہ تمہیں پاکیزگی بخشے دل کی پاکیزگی بھی کہ ایمان مضبوط ہو اور ظاہری طور پر بھی جس شخص کو نہ نہانا تھا اس نے نہا لیا جس نے وضو کرنا تھا اس نے وضو کر لیا جس نے سنجا کرنا تھا وہ زیادہ پاکیزہ ہوا اور ویو رہیبہ عن کم اللہ شیطان کی تمام گندگی تم سے داخلی اور خارجی دور کر دے عَلَى <قُلوبِكُم> اور اللہ تمہارے دل مضبوط کر دے بِهِ <الْأَقْدَام> اور اللہ تمہارے قدم لڑائی میں جما دے از یو ابو کا جب اللہ نے وحی کی فرشتوں کی طرف انی ما میں تمہارے ساتھ ہوں فرشتوں آ من اہل ایمان کو ثابت قدم بناؤ ان کی مدد کے ساتھ روب میں کافروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روب نازل کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے دلوں میں روب نازل کر دیا وہ بھاگنے لگے ہم نے بیسیوں ایسے واقعات سچے سکھ آرادیوں سے سنے مجاہدین سے کہ امریکی اور مرتب لوگ یہ بالکل پاؤں سر پہ رکھ کے بھاگتے مجاہدین کے مقابلے میں باقاعدہ ایسا ہوا کہ دس دس بیس بیس میں دو دو تین تین سو کو گرفتار کیا الحمدللہ الحمد للہ فل سی سی قلوین میں ان قریب کافروں کے دلوں میں روک ڈال دوں گا فض ریبو فوکل اناک ود ریبو منہم ان کی گردنوں پر مارو ان کے سر جدا کر دو ہے فرشتوں اور ان کے ہر جوڑ پر مارو اللہ کتنا دشمن ہے کفوار کا شاہ کلّہ ر یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے انہیں اتنی مار اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اس سے مشاق کا کیا اس سے جدا اور الٹا راستہ اختیار کیا بم شاہ کے قلہ رسولہ اور جو اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا ان کا الٹا راستہ چلے گا تو ان نلواہ شدید تو اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے عذاب النار اسی طرح سے تم چکھو مزہ عذاب کا اور اللہ نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا یا <تصفح> <يَا ایوهَا الَّذِينَ آمَنُوا> جو ایمان لائے ہوقی تم الدین کا فرفا جب تم کافروں کے ساتھ کبھی لشکر کی مٹبھیڑ میں ٹکراؤ فلاں ادبار تو کبھی پیٹ نہ دکھانا اللہ سے پناہ کہ ہماری کبھی کافروں سے ٹکر ہو تو ہم دکھائیں آمین کیونکہ یہ خطرناک گناہ ہے يُوَلِّهِمْ جس دن اس نے پیٹ دکھائی جس شخص نے کافروں کے مقابلے میں اللہ متحرف کتاب علافیہ ہاں کتاب کی کوئی حرفت ہو کہ ان کے سامنے سے بھاگ کر پناہ پکڑنا چاہتا ہو مضبوطی کے لیے جیسے کہ ہوتا رہتا ہے رسام بن لادن اور ملا عمر وغیرہ امریکہ کے حملے کے وقت ان کی چونکہ طاقت نہ تھی اس سے مقابلے کی تو وہ پہاڑوں کے اندر گم ہو گئے اور اس کے بعد دوبارہ قوت کو تیار کرنے کے بعد پلٹے تو یہ جائز ہے اور متحظن علاسیہ یا کسی ایک لشکر سے مل کر پھر قوت کے ساتھ حملہ آبر ہونا چاہتا ہوں جیسے موتا میں خالد ابن مریض رضی اللہ تعالی لشکر کو بچا کر لے آئے کہ اللہ کے حکم سے فقت با اب غذب جس نے پیٹ بلا وجہ دکھائی بزدنی سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو غصے کو اپنے اوپر حلال کر لیا بم جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ببی اسل اور وہ برا ٹھکانہ ماہ بھی جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں مقام ضابط یا آماق میں نکلیں گے یہ مقام ہمس میں شام کے اندر موجود ہے تو اس وقت اہل ایمان کے اندر چار گروہ ہوں گے پہلا گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلے گا صبح سے شام ہو جائے گی دونوں لشکروں میں کوئی کامیاب نہ ہوگا مگر سارے اہل ایمان اللہ کے راستے میں کام آ جائے سب شہید ہو جائے اس کے بعد ایک دوسرا ٹکڑا یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ نکلے گا یہ ان بد نصیب مناسبوں کا ہے جن کے دل میں ایمان کا رسوخ نہیں ہوتا اور اہل ایمان کے ساتھ غنیمتوں کے لیے شامل ہو جایا کرتے یا لحاظ ملازہ کی وجہ سے بغیر ایمان کے صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوگی بلکہ اس کا صبح اور شام کا ذکر نہیں لڑائی ہوگی یہ بھاگ جائیں گے کفار کے سامنے سے بھاگ جائیں گے پیٹ دکھائیں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور ان کی اولادوں کو کبھی اس میں سے نہ کرے آمین آمین آمین اور ایک حصہ پھر مومنوں کا تیسرا حصہ مومنوں کا دوسرا حصہ اور لشکر اسلامی کا تیسرا کیونکہ ایک حصہ تو منافق ثابت ہوا اب دوسرا حصہ پھر مقابلے پر جائے گا صبح سے شام تک مقابلہ ہوگا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا سارے مسلمین رات تک شہید ہو جائیں گے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا پھر اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا اہل ایمان کا حصہ جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا تو کافروں کے سامنے پیر دکھانا بہت بڑا جرم ہے بزدلی اہل ایمان کا شیار نہیں ہے فلم تخت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلاک اللہ کا بلکہ رب جلال والاکرام نے انہیں قتل کیا یہ سب اس کی توفیق سے ہوا وما رمائتا اذ رمائتا اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مٹی مٹ پھینکی ان کی طرف یا تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ رب الجلال والاکرام نے پھینکی یعنی اس کے حکم سے پھینکی گئی اور اس کی وجہ سے کفار حزیمت یافتہ ہوئے اور یہ اتنا سخت مقابلہ اس لیے ہوا کہ اللہ مسلمانوں کو ایک شدید آزمائش سے گزارے ایسی بھٹی سے گزارے کہ نبی کے ساتھی علیہ السلاط وسلام ایسے کندن ہو کر نکلے کہ پوری دنیا میں وہ قیامت تک کے لیے امامت کے لیے کافی ہو ایسا اللہ رب العزت نے صاف کر دیا ہر گندگی ارداخلی اور ظاہری سے کہ یہ آئمہ بن گئے ان اللہ سمی علیم بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کس کی پکار قبولیت کے قابل ہے وہ کسی کی پکار کو کبھی ضائع نہیں کرتا یہاں سے اکثر مشرقین کہتے ہیں وہ ماں رمیتا از رمائی تلا اللہ رما آپ نے نہیں پھینکا ان کنکروں کو یا اس مٹی کو یا ریت کو بلکہ یہ تو اللہ نے پھینکا وہ کہتے ہیں اللہ اور نبی جدا جدا نہیں ہیں ایک ہیں ماض اللہ استقف اللہ ندھ اس سے پیچھے آٹ پر غور کیجیے فلم تخت اے مسلمان تم نے قتل نہیں کیا ولا اللہ کا طرح لیکن اللہ نے قتل کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تو پھر سارے مسلمین اللہ بن گئے پھر تو ان کی اولادیں بھی اللہ بن گئی ماں اسلّہ پھر تو اللہ سے جدا کوئی انسان رہا ہی نہیں اگر تم ان آیات سے یہ مفہوم لیتے ہو اور سارے قرآن کے ساتھ قرآن کو جمع کرنے کے بجائے قرآن میں سے پورے قرآن کی نفی کرنے کے لیے جس کے لیے قرآن نازل ہوا کہ اللہ تعالی بتا دے لوگوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اگر تم اسی کی نفی قرآن کی اس آیت سے کرتے ہو تو ظالموں تم نے تو تمام صحابہ کو اللہ بنا دیا معذ اللہ استفغلّہ اور تم نے ان کی اولادوں کو پھر اللہ کی اولاد معذ اللہ استغفر اللہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی وہ اللہ ہی ہوگی اعوذ باللہ من ظالم ذالکم اللہ مہن کی دل کا اور اسی طرح سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت قافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک قانون بیان ہوا ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے اور ہمیں اسی قانون پر اپنے اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے یقین کرنا چاہیے وَإِن ان تصوت جا اکب الفتح اگر تم فتح طلب کرتے تھے اللہ سے نصرت تو وہ نصرت تمہیں فتح آ چکی ہے وَإِن ان تنتا ہُو عقی یہ طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم باز آ جاؤ اس سے جو تم سے غلطی عہد میں ہوئی تو اللہ تبارک والا تمہارے لیے خیر اور بھلائی بنا دے گا اسے اور اگر تم یہ غلطی دوبارہ کرو گے تو وہی تمہارے ساتھ سلوک ہوگا جو پہلے ہوا کیونکہ صحابہ درے سے ہل گئے اور اللہ کے رسول علیہ سلاۃ وسلام کی اتباع میں فرق آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نقصان کے ساتھ اہل ایمان کی اصلاح فرمائی بلا تمہارے لشکر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے فخر تو اللہ کی طرف سے ہے بلا اس کا یہ کتنے ہی کثرت کے ساتھ ہوں اور اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے اب اسی بدر کا ذکر ہم کچھ ان سے آگے صفحات میں پڑتے ہیں تین سو ترپن سفا ہے دسواں پارا شروع ہوتا ہے وہ ہو. الگ یہاں پر پہنچ جائیے آیت نمبر بتاس ہے از انڈوت دنیا اس سے پہلے رب ذل جلال نے جو اسے یوم الفرقان کہا اس کا ذکر ہے ان کنتم آمنتم اگر تم ایمان لائے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان اور جو ہم نے اپنے بند محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدعو ابی و امی یوم الفرقان فرقان کے دن جس دن فرق کر دیا گیا تھا حق کو باطل میں یوم التقل جمعان جس دن لو دو لچکر آپس میں ٹکرائے تھے اور اللہ جو چاہے کرنا چاہے اس پر قادر ہے جب تم قریب کے کنارے پر تھے میدان کے اور وہ میدان کے دور کے کنارے پر تگلے کے پیچھے تھے بشرکی نے مکہ رقب اصف اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نچلی طرف باہر کے کنارے کنارے پر تھا یہ حدود اربا ہے اس کا بدر کے میدان کا اللہ تعالی پھر ایک خوبصورت بات ہمیں بتاتے ہیں قرآن کی ہر بات خوبصورت ہے بہرحال ایک بات دوسری سے خوبصورتی میں اور ایمان کے جرا میں بڑی ہوئی ہے بل تبا تم لخ تلخ اے اہل ایمان اور اہل شرک اگر تم وعدہ کرتے کہ فلاں دن سترہ رمضان کو جمعہ کے دن بدر کے میدان میں دو ہجری کو فلاں جگہ پر ہماری مٹ بھیڑ ہوگی تو وعدہ میں خلاف ہو جاتا وعدہ پورا نہ ہو سکتا مگر ربیضلال ملک والاکرام جو کرنا چاہتا ہے وہ تو ایک ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا لو تبا اگر تم اس کا وعدہ کرتے کہ آج وہاں پر ہم آپس میں ٹکرائیں گے لف تو وعدے میں اختلاف ہو جاتا فلمی آج اس میں میں اس مدت میں اس وقت میں اس ٹکراؤ کی جگہ میں ولاکن لیکن لیا امر کان مخلا اللہ تعالیٰ قدا کرنا چاہتا تھا فیصلہ کرنا چاہتا تھا اس کام کا جو ہو کر رہنے والا تھا یعنی بدر کا ٹکراؤ جیسے آج ہمیں احادیث مبارکہ سے نظر آتا ہے کہ اہل کفر اور اہل ایمان کا ٹکراؤ لا بدھ ہے سلیبی جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی گمان ہے کہ یہ آخری سلیبی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے اور یہ جنگ بہت عظیم ہے اور یہ جنگ پوری دنیا کو ان قریب اپنے گھیرے میں لے لے گی اور اس کے بعد اہل ایمان کی ایک ایسی شاندار فتح ہوگی کہ پوری دنیا میں اسلام ایک دفعہ غالب آئے گا اس کے بعد ان شاء اللہ یہ نبی صادق المصدوق کا فرمانا ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد پھر کمزوری ہوگی پھر دوبارہ عیسا علیہ سلاط اور سلام کے ذریعے غالب آئے یہ پہلے غلبے میں بھی فرمایا ہے کوئی بیت مدر کوئی سویلائز گھر شہری گھر اور بیت وبر کوئی ایسا گھر جو کہ دیہاتی گھر ہوگا کوئی ایک بھی نہ بچے گا مگر اسلام سب میں داخل ہو جائے گا دی ازلی زلیل یا تو لوگ عزت والے ہو جائیں گے اسلام کو قبول کرتے ہوئے یا وہ ذلیل ہوں گے کہ اسلام کو فدیہ دے کر اپنی امن کی زندگی گزاریں گے ورنہ امن کسی کے لیے نہ ہوگا پٹیں گے کوئی کسی کو کافر نہ بنا سکے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کام جو کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا قزا کر دیا اسے پورا کر دیا یہ نکمن حالانکہ ام بیین تاکہ جو ہلاک ہو وہ بینہ پر ہلاک ہو کھل کر یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ محمد سے ٹکرایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے. الحمدللہ کوئی کسی میں شبہ باقی نہ رہے بیا منہ ام بہینا اور جو مرے تو مرے بینا پر کل دلیل پر مرے کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ یہ مرنے والا شاید کسی اعتبار سے کسی غلط فہمی میں تھا یا یہ کسی قدر حق پر تھا سارے شبحات اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور مرنے والا پوری بی پر مرے لسمی اور اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہ بات سمجھنے والوں کے لیے واضح ہو چکی کہ کون شریعت چاہتا ہے اور کون شریعت پر چلتا ہے اور کون شریعت کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کون اپنے ملک کو ٹکڑے کروانے پر تیار ہے صوبے جدا کروانے پر تیار ہے آگ اور خون کی کھیل کھیلنے پر تیار ہے اپنی فوج کو بھی جو کلمہ پڑھنے والی ہے برباد کرنے پر تیار ہے جس نے اپنے کلیمے کو ضائع کر لیا اللہ کے ان میں سے جو تائب ہو گئے اور جدا ہو گئے سب کچھ کرنے کو تیار ہے قحط سالی ہے اس وقت فساد ہی فساد ہے زمین پر اس کے باوجود وہ شریعت پر تیار نہیں ہے اس بات کے لیے بالکل وہ تیار نہیں ہوتے کہ سارے ملک پر ہم خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم محمد کی شریعت میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول صرف پڑھتے تھے اب ہم سچ مچ داخل ہوئے یا اے ایمان اللہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان والا ہم آج ایمان لا چکے ہم قبروں کے تمام قبے گراتے ہیں ہم بہتری دروازے ختم کرتے ہیں ہم ٹی وی اور ریڈیو اور اخبارات سے ان لوگوں کو مسلمان بن کے اور اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے آئمہ کی شکل میں ابھرنے سے روک دیتے ہیں جو کہ صرف کفت پر ہے ہم تمام اپنے لوٹے ہوئے مال سرکاری خزانے میں جمع کرواتے ہیں ہم شریعت متحرہ کے سامنے اپنی تمام کچہریوں کو اور اپنی تمام کورٹوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو جھکا کر مری بیٹ کرتے ہیں ہم آج محمد کی عدالت کا اقرار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام تھے ہمارے ہاں آج وہ پوری ریاست کی اور زندگی کے ہر شعبے کے امام ہیں قیامت تک کے لیے تم یہ کیوں نہیں کرتے جنگ ختم ہو جائے معلوم ہوا کہ تم کفر پر ہی ہو اس میں کچھ صبح ہی نہیں تم شریعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ لوگ اس وقت بھی آج یہ واضح ہو چکا ہے اور مزید بازے ہوتا چلا جائے گا آپ دیکھتے رہیے اس وقت بھی لوگ کہنے والے یہی کہتے تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں کیا کہتا تھا ابو جہل اور بات سردار بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر انکان حق کا اگر یہ محمد حق ہے سچ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت جماعت حق کا ہے اس کی دعوت دعوت حق کا ہے اگر اسلام حق اور سچ ہے من تو آسمان سے اللہ ہم پر پتھر برسا کتنا مضبوط کر رہا ہے لوگوں کو کسرتا آج کے یہ نہیں کہتے ہیں. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے اور یہ جیت جائیں گے یہ جیتتے کیوں نہیں اللہ ان کی مدد کے لیے آتا کیوں نہیں جگہ جگہ ہمیں یہ سننا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ والے ہیں تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے غلاف بیت اللہ پکڑ کر یہ جرخ کی محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو ان میں تو بیسوں غلطیاں ہوں گی اللہ کے راستے میں یہود و نصارہ سے لڑنے والوں کے اندر تو بیسوں کمزوریاں ہوں گی جو یہ کمزوریاں بیان کرتے ہیں ان میں سے کئی ایک انے ہوں گی کیونکہ ہم تو بھارت کمزور سے مسلمان ہیں اگر اگرچہ خلوص ہے الحمدللہ یہود و نصارہ سے قتال کی خوبی ان میں ہے اگرچہ الحمدللہ اس وقت وہ امت کے ایمان ہے پھر بھی بہت غلطیاں ہوں گی نبی سے کیا مقابلہ علیہ السلاۃ وسلام وہ تو نمونہ ہے اس نمونے کے ہوتے ہوئے حق کے معیار کے سامنے ہوتے ہوئے کافر کیا کہتا ہے اور کفار کس طرح سے اپنے لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں ان کا ناظہق اگر یہ سچ ہے اور حق ہے جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ و وسلم یہ بدر کے میدان میں جانے سے پہلے مضبوط کر رہا ہے کہتافا ار آلائنا ہی جا رہا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اللہ کو مخاطب ہوتے ہیں کتنی ضرورت ہے فماس برم الار آپ پر ان کا کتنا بڑا حوصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وعدہ کرتے تو وعدے سے چوک جاتے مگر اللہ نے لا کر این سامنے زوردار چکر کروا دی یوری کا ملوا سی منامی کا اور ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدبیر اور اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے واللہ اللہ خیر الما کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیند کے اندر اور خواب کے اندر کافر تھوڑے دکھائے بالکل تھوڑے نظر آ رہے مٹھی بر ولاؤ آرا کام کثیر اگر تمہیں زیادہ دکھائے جاتے وہ تو نو سو اور ہزار تھے اگر اتنے ہی نظر آتے لفشل تم ولا تنازع تم تو تم بزدلی کر جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے معلوم ہوا کہ جو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے یہ بزدلی کی وجہ سے ہوتا ہے ولا تنازع اُتفشل اُ تنازع نہ کرنا بزدل ہو جاؤ گے معلوم تنازع اختلاف مسلمانوں کے مابین اور بزدلی یہ لازم اور ملزوم ہے اگر بزدلی ہوگی تو تنازعہ ہوگا اگر تنازع ہوگا تو اس کا نتیجہ بزدلی ہوگی معلوم ہوا جہاں تنازع ہوا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گرے بان کھینچنے لگے ضرور ان کے دل میں اللہ کے راستے میں جم جانے میں بزدلی واقع ہوئی یہ کفار کے سامنے یہود الصارہ کے لشکروں کو دیکھ کر ان کے اسباب کو دیکھ کر ان کی ظاہری جو ہے کامیابیاں اور ان کی ظاہری زبردست قسم کی چمک دمک کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چندیا گئی ان کے دل جو ہیں ان میں خوف آیا تبھی تو انہوں نے بہانہ کرتے ہوئے تنازع کیا کہ کسی طرح سے جان چھوٹ جائے معلوم ہوا کہ ہمیں جس وقت بھی یہود نسارا کے بارے میں بزدلی آئے تو ہم سمجھے کہ ہم میں تنازع ہو جائے گا اور اس بزدلی کو دور کرے اور اگر تنازع ہو بلا وجہ تو ہم بزدلی کی طرف غور کر کے آیات سے اپنے آپ کو مضبوط کریں تو فرمایا کہ تم بزدل پڑ جاتے ولہ تنازع اتم دل اور جہاد کے معاملے میں تمہارے اندر تنازع واقع ہو جاتا جو کمزوری کا باعث بنتا ولاً اللہ وسلم لیکن اللہ نے تمہیں اتنا نہیں آزمایا اللہ اتنا آزماتا ہے جتنی قوت ہے لالف اللہ نفسن اللہ و صاحب اللہ و سب سے زیادہ نہیں آزماتا اللہ نے تھوڑے کر کے دکھائے کافر اگر زیادہ دکھاتا تو انسان بشری تقاضے رکھتا ہے صحابہ ہوں یا غیر صحابہ رضوان اللہ تو اللہ فرماتا تمہارے دلوں میں شیطان بزدری کا وسوسہ پیدا کرتا تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے تھوڑے کر کے علیم بذات بے شک اللہ تعالی سینوں کے بیدوں کو جانتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد ہرگز ہرگز معلوم تھی اس لیے کہ دو آدمی پکڑے ہوئے گئے تھے جاسوسی کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام بہترین جنگ کرنے والے تھے کیونکہ اللہ کے رسول ہر معاملے میں ایک ضرب المسل سے انسانی خوبیوں کی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے ہو تو وہ بتاتے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو گھما کر پوچھا اچھا کتنے اونٹ روز دبا ہو رہے ہیں کھانے کے لیے انہوں نے کہا سات یا نو انہوں نے کہا تم نو سو یا ایک ہزار ہو تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اندازہ اور تعداد معلوم ہو چکی تھی وَا از یوری کو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں انہیں کم کے کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے میں تم کم دکھائی دے رہے تم انہیں بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے اور وہ کہتے تھے غر رہا دین ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے چار آدمی لڑنے کے لیے آ گئے یہ بری طرح سے مار کھائیں گے شیتانوں نے رہا تھا میں تمہارا ساتھی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ترجع تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے یا ایمان لائے ہو ازی تم سے جب کسی دشمن کے لشکر سے مٹ بھڑ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اللہ, اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دو تاکہ تم فلا صرف جیتنا فلاں نہیں ہے فلاں تب ہے کہ جب جیتنے کے بعد کوئی شیخی اور کوئی دکھاوا دل میں نہ آئے اور جب جیتنے کے بعد آدمی اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہو ایک نوجوان نے جہادی جیکٹ پہنی ہوئی تھی ایک جلسے میں تو میرے ایک دوست نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ جہاد میں حصہ لیتے ہو بھائی اگر آپ نے حصہ لیا اللہ آپ کو مبارک کرے اور قبول فرمائے کیوں اس کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے تو اسے شرم آئی اس نے جیکٹ اتار دی اللہ و اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاط کروا یہ کتاب کا میدان ہو یا امن کا میدان ہو ولہ تنازعہ اُنازع نہ کرنا ہو چلوں گے حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وسبر اُسر صبر کرو صبر اس طرح بھی کرو کہ ایک دوسرے کو معاف کرو ہر معاملے میں بدلا نہ لو ورنہ جماعت کبھی کائم نہیں رہ سکے گی انسا برین یقین اللہ تبارک و تعلی ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے یہ بھی بدر کے دن نکلنے والے مشرقین ہیں باتارم وریا اناس بڑے تکبر سے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بڑے تص و شان کے ساتھ عَن سبیر اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے شریعت کو مٹانے کے لیے نکلے کہ کہیں شریعت نہ کسی جگہ پر جم جائے شریعت کی راج دھانی نہ قائم ہو جائے شریعت کا حسن دنیا میں کہیں نکھر نہ آئے شریعت کو مٹانے کے لیے اٹھے بڑے تم تراک سے دعے دار طریقے سے اٹھے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے و اللہ بیما ملون اور یہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے احاطہ کیے ہوئے تھا شیطان نے ان کے امال ان کی میں اور ان کے دلوں میں سجا دیے لا غالب اليوم من اور ان کو یہ الکا کیا شیتان نے کہ آج اتنے طاقتوروں کو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا انسانوں میں سے وہ ان جاقم اور میں تمہارا جار ہوں میں تمہارا ساتھی ہوں اس کتاب میں پلم جب ترا تٹان اس نے دیکھا دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو جب دیکھا ناکا سا آبئی تو اپنی ایڑیوں کے بل دوڑ گیا جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو شیطان بھاگ گیا کیونکہ فرشتوں کا نزول اسے نظر آ گیا جبرایل یامین پہاڑ پر جب اللہ کے رسول کو دکھائی دیے تو اس وقت فرشتے آ چکے تھے اور آج بھی آپ بدر کے میدان کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب نے ایک سو ساٹھ کلو کا سفر پیدل کیا ہے سنگلاخ چٹانوں پر اور بدر کے کنویں تک پہنچے ہیں اور اس میدان تک رسائی ہوئی ہے اور اس پہاڑ پر آج بھی جبل الملائکہ کا نام چسپاں ہے یعنی اہل ایمان کو معلوم ہے کہ اس پہاڑ پر کبھی اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں ناول ہوئی تھی اور آج بھی ان اٹھارہ خوش نصیبوں کے نام لکھے ہوئے جنہوں نے اس دن جامع شہادت نوش کیا تھا جو ایسے شہداء قرار پائے شہید ہونے والے تو اپنی جگہ جو بدری ہے دوبارہ جب عمر نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا خبر کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تم جو مرضی کرو بدر والو انی قد رفر تب میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ بہت بڑا مارکا تھا اور اس دن ہم انتہائی کمزور تھے اس دن بھی ہم نے یہود سے مدد نہیں لی کیا مدینہ میں یہود موجود نہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدانہ تھا کیا آپ نے ہم کو مدد کے لیے پکارا ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم اس دن کمزور تھے پھر تاریخ اسلام میں یہ کمزوری ہم پر دوبارہ کبھی تاری نہ ہوئی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے مدد نہیں دی اللہ کے راستے میں کتاب کے لیے اس لیے کہ اگر فتح ہو جاتی تو شاید مسلمانوں کے دل میں یہ مسلسہ بھی होता گیر ہوتا کہ یہ اس مدد کو آئے تو فتح ہوئی وہ بڑی لڑاسا قوم آج کسی سے مدد بھی طلب کی گئی بلکہ صرف اللہ کی مدد پر پورا احتقاب کرتے ہوئے جنگ لڑی گئی تو اب کہنے لگا و کال ہے بڑی کہنے میرا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں این مالا تر مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تم نہیں دیکھتے اینی اقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ شدید القاب اللہ تو بڑا سخت سزا دینے والا ہے یہ بدر کا مارکا ہے یہیں تک پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بدر والوں کی امامت میں دے دے آمین اور ہم ان سے نبی کی فرما برداری سیکھیں آمین صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار دین ہیں اور صحابہ معیار اتباع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہمارے دل مضبوط کر دے آمین اور ہمارے تنازع ختم کر دے ہو سکتا ہے کہ یہ بزدلی کی وجہ سے ہو آمین سلم یا رب العالمین الاری یوسف صاحب آیا تو مجھے پہلے بتا رہے قاری یوسف صاحب جی جو بیٹھنا چاہے بیٹھے قاری یوسف صاحب آپ کو دس پندرہ منٹ کی نصیحت کریں گے قاری یوسف صاحب میں نے پہلے بھی ان کو ڈھونڈا یہ ملے نہیں میں <سؤال> <سؤال> بات بمانی تو نہیں کرتا قاری سب مجھے معلوم ہوتا جان بوجھ کر سے رہے تاکہ ان کو یہاں نہ بٹھایا جائے یوسف صاحب تشریف لائے